السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی برادران سب کو سلامت کرتے ہمارے سلطنت دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو پچاس پبلک نائنٹی ٹو ہے بیانوے اور چار سو پچاس شروع سے تک کے دروش کی تعداد ہے اور بیانوے جو ہے اوراد فتحیہ کہ آج جو ہے درس نمبر بیانوے ہے اوراد فتحیہ میں ہم لوگ اس کے پہلے عرصے میں انیمل کل میں اس میں جو ہے کل پچاس لا اللّہ ہے اس میں سے جو ہے تیسواں لال اللّہ کل ہم نے شروع کیا تھا لا الہ الا اللہ حبیب التوابین ہاں جی تو کل آپ لوگوں کو جو ہے لا اللہ کی توضیح تو چاہ تھا حبیب کی توضیح کیا تھا ہاں جی حبیب کا کیا معنی ہے اس کے مادہ حب یا ہب وغیرہ کے محبت کے کتنے اقسام ہیں وہ سارے بیان کہتے ہیں آج جو ہے توابین اس لغت سے اور اس کے آگے باقی توضیعات آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا پاش جو چار سو پچاس اور بیانوے ہیں میں جو ہے اس کے لال اللہ نمبر تیس الَ اللّہ حبیب التوابین اس لفظ توابین کے روشن میں تھوڑا توزی ہے اتوپ توابین جو اتوب مظہر سے ہے اسباب نثرا ینرو طاوا یتو اس کا فیل توبن و توبتاً اس کا مزدور ہے تو اس کے جو ہے اس کے معنیٰ جو ہے گناہ کے تو توبے کے کیا معنی لکھا ہے یہاں جو ہے عربی لغت کی کتابوں میں ہاں جی طبے کے جو تعریف کیا ہے یہاں پر فرماتے ہیں توبے کا معنی یہ ہے کہ گناہ کے بےآسن وجوہ گناہ کے بےآسن وجوہ ترق کرنے کے گناہ کو بیاسن وجود ترق کرنے کے ہیں اور یہ معذرت کی سب سے بہتر صورت ہے اور یہ معذرت کی سے بہتر صورت ہے کیونکہ اعتذار کی تین ہی صورتیں ہیں حسد گناہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے حکم کی آپ نے نافرمانی کیا ٹھیک ہے اب نافرمانی کرنے کے بعد جو ہے اب آپ آپ نے جو ہے اس گناہ کو اس خطا کو کیسے جبران کرنا ہے اس گناہ سے کیسے نکل ہے تو اس میں فرماتے ہیں، توبہ جو ہے سب سے بہترین جو ہے گناہ کے بیاسن وجود ترکھانے کے سب سے بہترین ترکے سے گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ توبہ ہے اور یہ معذرت کے سب سے بہتر صورت ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نہ تو معذرت خاری کے سب سے بہتر صورت توبہ ہے کیونکہ احتجاج کے کی اعتزاز اعتزار کے یعنی کسی سے عذر الخائے کی تین ہی صورتیں پہلی صورت یہ ہے کہ عوض القنندے یعنی کسی سے جرم ہو گیا غلطی ہو گیا خطا ہو گیا ٹھیک ہے جی تو عوض الکنندے جو ہے اپنے جرم کا سرے سے انکار کر دے انہوں نے غلطی کیا ہے اور جس وقع کی جس مولا کے جس شخصی کی اس نافرمانی کی ہے اس کے سامنے وہ اس کو بلاتے ہیں یا خود اس کے سامنے جاتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی میں نے یہ جرم شرے سے کیا ہی نہیں ہے ہاں جی پہلی صورت یہ ہے کہ عضور بنندے اپنے جرم کا سرے سے انکار کر دے اور کہے دے لما فال ہو میں نے کیا ہی نہیں ایک طرقہ یہ ہے ہاں جی حالانکہ کی جرم کیا ہے لیکن وہ شرے سے انکار کر کریں کہ میں نے کیا ہی نہیں دوسرے صورت یہ ہے کہ اس کے لیے وش جواز تلاش کریں اور بہانے تلاش تراشنے لگ جائیں کالج بھائی میں سے یہ جرم تو ہو گیا ہے لیکن اس وجہ سے تھا اس وجہ سے تھا مجبور ہو گیا پھلا ہو گیا فسان ہو گیا بول کے اس کے لیے جو ہے وجہ جواز تلاش کریں بہانے تراشنے لگ جائیں ان مجبوریوں کی وجہ سے میں نے یہ جرم کیا ہے میں اس دا کا شکار ہوں دوسری صورت یہ تیسری صورت یہ کہ اعتراف ہے جرم کے ساتھ وہ جرم بھائی مجھ سے غلطی ہو گیا اعتراف جرم کریں صاحب صاحب تو غلطی ہوا ہے تو اعتراف جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین بھی دلائے اعتراف جرم کرے اور ان سے معذرت کریں اور کہیں آئندہ میں یہ خطہ ہرگز سے کروں گا یہ جو ہے جو ہے جو کسی سے کوئی جرم حاضر ہونے کے بعد ہاں جی تیسرے اس کو اس سے خود کو نجات دلانے کا تو اس کے نتائج سے خود کو بچانے کا اور جرم کی ایک تیسری صورت یہ کہ اعتراف ہے جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین بھی دلا تو الغلط اعتزار یعنی عضور خواہی کی یہ تین ہی صورتیں ہیں کسی سے خطا ہونے کے بعد اور کوئی چوتھی صورت نہیں ہے اس میں اور اس آخری صورت کو توبہ کہا جاتا ہے انسان اللہ کے حضور میں اپنی غلطی کا جو اعتراف کے پرور دگارا مجھ سے یہ غلطی ہو گیا مجھ پر میرے نفس غالب ہو گیا ہوائے نفس غالب ہو گیا شیطان مجھ پر مسلط ہوا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکے تو مجھے معاف کر دے سچائی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے جو ہے پکا وعدہ کرے کہ اللہ اب میں دوبارہ یہ خطا ہرگز نہیں کروں گا اور اللہ سے مدد بھی مانگے کہ اللہ آبندہ تو مجھے بچائیں اس گناہ کے انتخاب سے توحک مانگے ہاں جی تو الغض اعتدا خواہی کی یہ تین ہی صورتیں ہیں اور کوئی چوتھی صورت نہیں اور اس آخری صورت کو توبہ کہا جاتی مگر شرن جو ہے اسے توبہ جب کہیں گے عام لغت کے لحاظ سے تو یہ توبہ ہے لیکن شرن اسے توبہ جو ہے جب کہیں گے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے جو گناہ میں نے کیا تھا اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے تب مجھ سے میں خلاف شرع یہ کام اولا تھا آئندہ میں یہ شرح خلاف شرع کام یہ گناہ کا کام ہرگز نہیں کروں بچ گناہ سمجھ کر چھوڑ دیں اور اپنی کوتاہی پر نادم ہو اللہ کے حضور میں شرمندہ ہو نادم ہو کہ مجھے یہ غلطی ہوگی اس پر اللہ کے حضور میں نادم ہو شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اللہ کے درگاہ میں اور اللہ سے عزم پر قائم رہنے کے توحفے مانگے اور اگر جو ہے اگر ان گناہوں کی تلافی ممکن ہو اور کسی کو مارا ہے پیٹا ہے تو اسے معافی مانگے کسی کا مال چھنا ہو تو اس کا مال اس کو واپس کریں نماز نہیں پڑھائیں تو اس کی قضا کریں یہ سب تلافی ممکن والی صورتیں ہیں اگر ان گناہوں کی تلافی ممکن ہو تو حد تعلیم تلافی کی کوشش کریں جیسے بندے سے بہت نمازیں قضا ہو اب اس کا توبہ یہ کہ ان نمازوں کا پڑھنے لگ جائیں ہمیں یہ کہ رات دن جاگنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آرام آرام سے جتنا ہو سکے ہاں جی پوری جدت کے ساتھ اس کی قضا کریں اسی کا مال چھنا ہے تو, تو اس کو ابھی دے سکتے ہیں تو ابھی دے ورنہ یا اسے حلالیت طلب کریں یا آئندہ اس کو دینے کا پختہ عدم کریں ہاں جی تو اس طرح تلافی ممکن وہ پھر ادا کریں یا اگر ان گناہوں کی تلافی ممکن ہو تو حد تعلیم کن تلافی کی کوشش کریں پر جو ہے توبہ کی یہ چار شرطیں ہیں جن کے پائے جانے سے توبہ مکمل ہو جاتی ہے ہاں جی تو باقی جو ہے یہ چار آتے ہیں کہ انسان کو ہاں جے گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دیں اور اپنے گناہ کو طے پر سخت نادم ہو اور اللہ سے دوبارہ نہ کرنے کا بخت کریں اور اگر ان گناہوں کی تلافی ممکن ہے جیسے کسی کا مال کھایا ہوا ہے چھین کے غذب کر کے اس کو واپس کرنے کا بقا ارادہ کریں اور واپس کرنے کی آسا سا کوشش کریں نماز وغیرہ اگر اس نے نہیں پڑھا ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں زکوۃ ورہ نہیں دیتے تھے اب دینے لگ جائے مسئلہ کیونکہ یہ سب جو ہے तो کے ممکن ہے تو پھر جو ہے جب یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس کا توبہ مکمل ہو جاتی اور اب بولتے ہیں تابہ اللہ ہاں جی یعنی ان, ان, ان, جی? ان باتوں کا تصور کرنا جو عناوت اللّہ کی مختصی ہوں تاب یعنی کیا ہے ان باتوں کا تصور کرنا اللہ کی طرج کرنے سے کیا ہے ان باتوں کا تصور کرنا جو عت اللہ کے مختظر ہوں یعنی انسان سے کوئی خطا ہوا ہے تو اس کو ذہن میں لائیں یا اللہ میں نے یہ خطا کیا ہے اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں یہ تابۂ اللہ پرانے باغ میں جمین ہاں جی طب اللہ جمی سب خدا کے آگے توبہ بکر اسی طرح اللہ का ہیں ہو کمیں توبہ کرنے کا ہاں جی اللہ सब جمع تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو ایلون تو اے مہنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو جائیں افھلا یہ توبون اور ایک راجم فرماتے کیا تم سب اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے توبہ نہیں کریں گے تو یہ کیوں اللہ کے کی آگے توبہ نہیں کرتے افلہ یہ تو تو یہ جو ہے اسی کی تاب اللہ ہے انسان سے غلطی ہو جائیں تو اللہ کے طرف رجوع کریں اور گناہوں کے اعتکاب سے اپنے آپ کو بچا کے چلیں تو تاب علیہ جو ہیں ہلا ہو تو بندہ اللہ کے تر رجوع ہے تاب علیہ یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول کی آل. یہ معنیٰ میں قرآن قابل بہت جگہوں پر ہے تاب آل تاب وال اتو والے تو اس کے معنی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی یہ معنی میں اسی سے فرمایا لقت اللہ وََ نبی والمہاجرین ہاں جی قرآن اللہ نے توبہ قبول فرمایا یا رحمت فرمایا اپنے نبی پر اور مہاجرین پر یعنی خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین پر تو یہ اللہ کی طرف سے رجوع ہے ہاں جی اگر مومنین سے مایا رسول سے تو کوئی خطا صدر معصوم ہے مہاجرین سے،, سے عام انسان ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کی طرف اپنے رحمت سے نگاہ فرمایا حقلطا و اللہ علبی والمہجرین یعنی خدا نے اپنے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اس طرح حق طا و علمی و فان کو فرمایا سو اس نے تم پر مہربانی کی یعنی تمہاری توبہ قبول کیا وہ تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی وافان کو اور تم سے آپ درگزر کی تمہاری حرکات سے گناہوں کی طرف سے ان سے درگزر فرمائے یہ جو ہے تاب علیہ اور تاب علا ہاں جی تاب بندے کی طرف سے ہیں بندہ گناہوں سے منھ مو موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں خطاؤں سے تاب علیہ اللہ اپنی نظر رحمت سے شوقت سے بندے کی طرف نگاہ رحمت سے مہربانی فرمائے اور اس کی توبہ قبول ووٹ کرے اتائیب کا لواذ جو ہے استفائل کا سگا ہے توبہ کرنے والا تو توبہ کرنے والے کے معنی میں آتا ہے یہ تو بندہ ہیں توبہ قبول کرنے والے کے معنی میں آتا ہے یہ جو اللہ مراد ہے. اور طائف جو توبہ قبول کرنے والا بندہ جب خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے تو یہ بندہ بھی طائف ہے اللہ بھی طائف ہے بندہ توبہ کرنے والا اللہ توبہ قبول کرنے والا تو یہ لفظ مشترک ہے اس سے اس سے جو ہے طائب اللہ اور بندے دونوں پر بولا جاتا ہے ہاں جی اس سے معلوم ہوا معلوم ہوا کہ جو ہے طائب کا لوظ جو ہے اللہ اور بندے دونوں پر بولا جاتا ہے اللہ بھی طائف ہے بندہ بھی طائف ہے یعنی اللہ جو ہے بندے کی تو اللہ توبہ طائف ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے بندہ طائف یعنی توبہ کرنے والا ہے یہ لفظ ان دونوں معنی مشرق ہے قرآن پابام کتنی جگہوں پر طاف و رحیم ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اور بندہ دونوں پر بولا جاتا ہے طواق کو یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والا بہت زیادہ رجوع کرنے والا بہت زیادہ توبہ کھانے والا رجوع تو سے معنیٰ رجوع ہے بہت زیادہ توبہ کھانے والا بہت زیادہ رجوع کرنے والا کہتے یہ لفظ مشترک ہے یہ بھی اللہ تعالی اور بندے دونوں پر بلا جاتا ہے جب بندے کی صورت میں جب جو طواب دے جب بندے کے سرحد میں ہو تو طواف کا معنیٰ کیا ہے اس کے معنی کثرت سے توبہ کرنے والا کیا ہوتے ہیں یہ بندہ طواف ہے یعنی کسرت سے توبہ کرنے والا ہے ہاں بار بار توبہ کرنے والا ہے ہاں جی آلو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی گناہ خطا کو نہ ہو یعنی وہ شاہ جو یہ کہ بات گناہ چھوڑتے چھوڑتے بالکل گناہوں سے بہت ترق کر دے خاصہ ایک بندے کی بہت سی گناہیں ہیں جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے حرام خوری بھی کرتا ہے مثلا تو یہ بندہ کیا کرتا ہے اب یہ بندہ اگر سارے کاموں سے ایک دفعہ توبہ نہیں کر سکا تو ایک ایک کر کے توبہ کرتے ہیں پہلے جو ہے نماز پڑھنے شروع کر دیا پھر جوٹ نماز پڑھنے نہیں پڑھنے سے توبہ کیا پھر جوت نہیں بولنے سے توبہ کیا پھر حرام خوری سے توبہ کیا ہاں ایسے بہتان تراچی سے اس طرح وہ بار توبہ کرتا رہا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا گیا اور ایک وقت وہ تمام گناہوں سے توبہ کر دیا تو اس طرح جو ہے جو ہے بالکل چھوٹتے چھوٹتے گناہوں کو بالکل گناہوں کو ترق کر تو یہ بھی توبہ ہے تو اس بندے کو طواب کریں گے جو ہے یویا کے باغ ہے گناہ چھوڑتے جاتے ہیں توبہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہے بالکل گناہوں سے گناہ تو پھر ایک بار تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایک صالح انسان بن جاتے ہیں اور جب طواب کا لفظ بندے کے لیے ہو تو کثرت سے توبہ کرنے والا ہاں یہ سے گناہوں سے اللہ کے ظلم استفاق توبہ طاعت کرنے والا بار, بار توبہ کرنے والا اور جب طواب کے لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو اللہ کو طواب الرحیم کہیں تو اس کے معنی جو ہے معنی ہوں گے وہ ذات جو کثرت سے بار بار بندوں کی توبہ قبول فرماتی ہے پھر تو طواب کا ہی معنی ہے وہ ذات پاک جو کثرت سے ایک دفعہ نہیں کثرت سے بہت زیادہ تعداد میں بار بار بندوں کی توبہ قبول فرماتی ہے بند نے توبہ کیا توبہ توڑا دوبارہ توبہ کیا توبہ قبول نہیں کرے گی نہیں سچائی سے تحبہ کیا دوسرا تحفہ بھی قبول کرے گا تیسرا توحبہ کیا وہ بھی قبول کرے گا کیوں اس لیے کہ جو ہے قرآن پاغ میں ہے ان التواب تورحیم بے شک وہ ذات وہ ذات ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے بڑا مہربان ہے کہ وہ ذات خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہاں جی اور بار بار کثرت کے ساتھ بندوں کی توبہ میں قبول کرنے والا ہوں اور میں چونکہ میں بہت مہربان ہوں قلت بھی بتانا چاہ رہے ہیں لہٰذا جو ہے توبہ جو ہے ہاں جی اس حایت سے واضح ہوا کہ اللہ تب طباع کا لفظ بھی مشترک ہے مومن اللہ کے بندے میں اور اللہ میں تو اس لفظ طواف کے بارے میں جو ہیں یہاں تو آج کے درجے پر اتفاق کرتے ہیں ابھی ایک اور درخت انشاءاللہ اور ہے تو پھر آج اس میں اختتام نہیں ہو رہے ہیں تو کل انشاءاللہ شاء کو کمپلیٹ کریں گے اللہ ہم سب کو ہاں جی سچی توبہ کرنے کی اور ان دعاؤں کو خلوص شدید سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما بن